بسم الله وبالطاب والسلام على سيد الرسول وقدناه انبا يا على سيد الرسول وقدناه انبا مد مل مستاسپالی مست دستار مَا دَعَوْتُ فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى إِنَّ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ وَيَحْثُونَ عَلَى الْأَمْرِ الطَّيِّبِ وَالْإِيمَانِ وَالْإِسْلَامِ وَالْإِقَامَةِ وَإِيتَاءِ لہ مارا لم سلام دل سل ملا ملا مجھے لا حل ملا چلنا لم لگن سندو تصدہ دو سدا نا سد گرو رسو لگ لا لا آدھا سند گرو ہج گر گرو بن ل السلام والے کار مجھے کہاں دکھا مکمل اسلام والے اندر سماج ہر در بندہ محل <سؤال> سہلنا سماد کا گانا بہت اب لائن گنگا شام مندہ ناچر مکھانی شاطانی اجدانی مات پندو راجدوسان جی ممکن کی تعالی وٹالا ان کامل ہدایت اٹار فرما اس قبول منظور آمین دوستو میرا موضوع غیرت اور ہزار کی اسلام میں اہمیت اللہ تبارت کرتا اعلیٰ سب کا مدنی تاجدار سل بندہ نہ سبر بخش سیما کھول جس سن میں جناب میں موضوع اللہ تبارک و تازہ پسند کے مطابق سنا سکوں دوستوں اسلام ایسی تعلیمات رکھ ایسے سبق رکھ ہے. انسان جہسان قبیت سلیم کا اہم تقاضا ہوں یعنی انسانی فطرت جو صحیح انسانی فطرت اس کا تقاضا جو ہے اللہ تبارک کا تازہ نے اسلام ایسا بنا کے تو سام فرما فطرت ہلتی سر ناشال اسلام میں دنوں فطرت آخیا جس کا مسلب ہوئے فرت سلیم اسلام کے مطابق اور اسلام فطرت سلیم کے مطابق فطرت سلیما کا مقصد کسی طرح فطری فکری لہذ نمار نہ ہو بندے کا مزاج دمار نہ ہو بعد اعقاد جس طرح جسمانی ایسی ہندیاں ہیں ایسا ہوں جماریاں ہندیا بندہ کسی شہد بارے صحیح فیصلہ نہیں کر سکتا مسئلہ نظرکان ہو سکا ہو اس بندے کو اگر کسی شہر بارے پوچھنے کا جائزہ جائے تو صحیح ہے نہیں دے نکل رہا میں پھر دیکھ سکتا کہ آ شاید کلو مستری سے طرح دل دماغ جہ یہ ان فکر سوچ اور طبیعت اور مزاج اگر بیمار ہوئے مریض ہوئے ماہول گندگی کی وجہ سے فیصلہ نہیں دے سکتا بھائی کہڑا کم ٹھیک ہے غلط ی دور بمار کہنے صحیح فیصلہ کرے تو جو انسان دی اقل اور زمین ہر قسم دی بیماری کی بماری تساج تو بچہ اندر سامنے اسلام کا کوئی کوئی حکم جہاں مریض رکھے وہ دل زمین فیصلہ کرے گا ہر انسان ماشاء اللہ بے شک, بے شک ایسے ہی تباہ سلیم کا تقاضا ہے انسان غیرت والا اور حل والا ہونا چاہیے اللہ, اللہ, اللہ تبارت کا تعلق انسان ن آپ کی کی صفات آپ صفات آلیا جہیا رب دیا ہیں ان دا مظہر بنایا انسان اللہ تبارک و تالا دی صفات آلیا دا مظہر سمجھ آ رہی تو نا مسئلہ نا اللہ تبارک و تالا سفت رب ہے سنی بسور سن دہند اللہ تبارک و تالا نے اپنی ایک صفت مبارک کا اکثر ہے بندے کا فرمایا بندہ بھی سن ہے پن فرمایا ہے جہ نہ ہو انسان کو ہم نے پیدا کیا اور اس کو سننے والا دیکھنے والا بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ دیا صفات بے بچوں بے سستہ ہیں صرف غیرت اور دوسری حیات اللہ تبارک و تعالیٰ غیور بولے دیے ضلور بہت گیرت والا اور حجیزن حدیث اللہ تعالی بہت ہر اور جب انسان جڑا مومن بالخصوص اللہ دیا سفتوں کا مظہر ہے جس طرح شیشا ملے کرو <تصفح> بندے اپنے لکھ لگاؤ مومن جو اللہ کا آئی نب سونے کا آئی مومن مر آپ مومن, مومن حدیف کا مومن مومن کا شیشہ مومن مومن آئن پہلے مومن سے مراد انسان مومن دجے مومن سے مراد رحمان تو کیا تعالیٰ مومنٹ منڈل محر منڈل عزیزل اے تو لاہیا نے اللہ ہی مومن ہے لیکن فرق کہنا ہے کہ اللہ تعالی مومن ہے بمانا امن دے والا انسان موم امن چاشا آر لیا گا امن جائے گا ایمان نہیں لیا گا رب چاہیے ہوں حدیث کا مومنٹ مومن کا کی ہے مطلب کہ بندے مومن اپنے رحمان آئی ماشاءاللہ جس طرح شکل اپنی نظر آئی شیشے مومن اللہ اویش کیا اللہ اللہ کی شان بھی دسی سے رب سونا یاد آ جائے سونے کا تصویر Allah mai ki hum nanghuree inna banday molaa subah haqiyo no inna banday molaa subah malla naya سچے پہل میں چاہے تو زیادہ سچا اس میرا اسے باغ والا سوچ رہا ہے موڈن لگا مت بھی ماشاءاللہ کس بھی بڑا مٹی گاؤں گی پر سیڑ والا رکھ دے میری بندائی مولا جات می ہاکیو نہیں بندے مولا سات ہر جہاں سے گلی استاد میر ملا نگاہرانی ہوں میرانی نگاہ جنگ ضرور رحمان دیا شا رکھ والا <سؤال> یہ بندہ جنوب میرے جلالات الجنه تهي قد لي عالم دار و قدر او دار تلک دنیا جدا ہے اس کا دل بھی دنیا جہان کی بھی یا اللہ ما شاء الله الله اکبر ناری ناری سلام زندہ باد مے اللہ سبحان اللہ اللہ سونے بھی اللہ ہے اللہ ہوئی نبی کریم سرکار دران والی شانتی کی تارے اللہ ہو اللہ بڑا ہی گیرت رارا رب رو لال خرید مولا دیا گیرت دیا کئی قسم نے رب سونے کی رکھ سونے جتوں جنڈے نے روکیا ہو جب بندہ وہ کم کرے رب سونے میں گیرت آئی گسا آراضگی آئی جائے روکیا بھی اس کام دے چوکا ج بندہ میرا بڑا میرے حکم دن چلے سگا دب سونا اپنی رابطی اچ لاب فسا دیا جڑا عمل بہارا کرے گا ان بھائی بڑا جائے بھی الاز کون کی غیر بلکہ تعداد ہوں وہ مطلب رب سونا اس میں لوگوں کا معاملہ کرد ہے جی سب کرنے سرا دے ربرت مولا سونا نے اپنے بڑا مومن دا دل بنایا سونے نے دل نے اپنے بنایا نی بے ناراض اللہ نہ بچوں پیار دی نہ کسی شاخت دی نہ دلیا دسے شرکت رب گوارا نہیں کرتا گور با نہیں رہی اپنے ہاتھ گور شرکت نو گرا آگا میں فلام جد جنت فلان جنت در کے آپ سرکار کا دل بکا گا بسی جنت دگنا شروع ہو گیا ہے دوبارا ہے ہوا عاشق دل جنت لا <سلام> لگ جائے سونے دوبارہ نہیں رد سونے ایسی حکمت لائی جنت سے چڈ کے زمین پا چاہے رستے بچا تاکہ یہ نہ سوا نہیں تو ایک حکمت پھر آ گئے بندہ سادہ ہونے پیدا فرمایا ہوکت کی جنت بے خیال کیوں لگتا ہے پی ساڈے واسطے ہوئے اچھا اندر ساڈے لیے جن فرمائی دل جنت تو ہٹ گیا مولا والے اسے سر لگ گیا باب آدم علیہ سلام اللہ نے جنت عطا فرماؤ تو دلت اٹار فرما چھوڑیے حضرت حضرت اللہ نے فرمایا ابراہیم خلیل اللہ کا دل پتر والے پاس مال ہو جائے پتر والے پاس دل لگا لگا لگا رہے رب کی غیرت گوارا یار سادہ ہو شرکت نہیں ہو سکتی تو امید بڑی غیرت منگی والا سنما لینا دل پاس گوارا نہیں کرم لوگ سلام نے اپنے بیٹے نو لا دے پھر پڑ لیے ہالی سندر جلا دے آپ نے پیسے بھی گردن دے گا رکھ سڈیا رب سنے ویس لیا گیا ہوں دل کے اندر فکر نہیں کر سوڑیا وہ اپنے ونوں قربان کر سوڑیا ہوا مقصد ادا پتر نہیں تھی مقصد دل دل نو اپنے لڑا دی دیا <سؤال> شریک مولا سونے نے بھیجیا دنبا جبریل, جبریل امین حضرت نے ہاتھ جبریلو میم حضرت اسمائی ولو اسلام نسکا کے دمبا جبا کرا چبڑا ویکھنا چاہتا سی سڈے براہ دل سڈے سوا کسی ہوگیا نہیں سبحان اللہ ادن دی دی کیجازت محبت, محبت رکھ دے اللہ سونے دی اجازت محبت حکم تو بغیر مومن کا دل کسی لگ سکتا نہیں بھویں ماں پیوں ہوئے بھاویں جنگے بھاویں اولاد ہوئے شبحا للہ مگر لڑال میرا گٹ سبحان اللہ sayyallahu <laughs> la <laughs> ilaha illallah man rabbil ma sha allah sabho اندر آباد وہد لال شریف محل غیرتم ایک مانا ہے جس دل نئے لی چن لینا اس دل کسی ہو رہا توجہ نہیں تیسرا مانا اللہ دی غیرت دائے رب وحدہ لال شریف مولا سونے نے ایمان والے غیرت پسند فرمایا ہے غیرت پسند فرمایا اس سے واسطے اللہ تبارک و تعالی نے مومن دی غیرت واسطے ایسے ایسے احکام اتارے نے तवज्जो नहीं की थी। ऐसे हुक्म नाजर फरमाए ने जि हुक्म इन अपनी औरतरत हो तवज्जो नहीं की औरत जीन दी रब की भी अपने दिल की भी गैरत हो तवज्जो नहीं फरमाई خدا کی غیرت ہوئے بندے دے دل کی مطلب کہ رب دی غیرت سی رب غیور سی رب دے خلاف رب سونے دے حکم دے خلاف کوئی بندہ کام کرے رب نو کو کرزا پاؤں غیرت آئی تو مومل دے مومل ایرت ایر من دینا پر رب دے دین دی خاطر کے جب دین دے خلاف کم ویسے چپ نہیں رال سکتا توجہ نہیں کیجیو ہاں تا کہ جہاں بندہ اپنے دین کے خلاف ویخ چن بےغیر آخر گیرت مندوں نہیں آخر جا سکتا توجہ کیجیے وہ آخا دین کانچ غیرت نہیں اللہ کی غیرت نہیں جب یہ رب کی غیرت نہ ہوب یہ نہیں رکھتا ہاں غیرب کی غیرت نا جب مومن رب واستے کردہ غیرت رب سونے کے خلاف کم ویٹے تو چپ نہ رہے کا جو مرضی ہو جائے بول سکے پھر رب نورت آئی سات پھر خلاف جیسے بولے نا اے برداشت کرب آدھ میں دوبارہ نہیں نہ کردار تیر میں من آ گا لی آرم آرم دا اللہ! دا اللہ! <resteep> <resteep> آزالی ولی فکٹ آل ہر اللہ فرماند ہے جہا میرے ولی نو دکھ دے ستاولا جنگ کرنا مطلب نکلا رب سونے ایلانے جنگ کرنا ہے جدو ولی نتایا جائے تو من ولی بھی تو اوہی ہونا جہاں آخ جب کے خلاف کوئی چلے گا تو میرا ایلانے جنگ اچھی اچھی آواز لا بیٹھے گو تصویر گے جی ان ماں مسیطے امانت چڑھ اللہ دردے قسم خدا کر کے آنا جو پاک حسین غیرت سی ساتی غیرت سی بولو کہ بادشاہ رب کے حکم کے خلاف کیونکہ ترتا ہے غیرت آئی حسین نے آئیے تو نہیں کر سارا کچھ اپنا قربان کراگا پر میرے کو برداشت نہیں میرے یار ہے نا رب نو آئیے گا رکھا خاطر رب نوائر مدنی سرکار حدیث صحیح مدنی سرکار نے فرمایا رب میرے کیتی ہے رب میں نے فرمایا حدیب میں زکریہ لے سلام کے پتر یا حا دے بدلے ستر ہزار بندہ مارا سی پر تیرے نوازے حسین بدلے دو بار ستر ہزار مارا لاجہ ستر ہزار کو ستر ہزار کن بن گئے ایک لاکھ توجہ ہزار بندہ پاک حسین دی دین آستے پہ ایلی کہ بہتر آ سر مبارک لال جو کچھ ہویا ہے جو بھی سات حسین محل رب سونے کی خطر کی وجہ تو پھر رب سونے بڑا ہی قدرا والا رب, رب آن دے میرے والا بندہ تر کے آئے میں بھاج کے آیا اے میرے ہاتھ ترے جت ترے تو میں ہاتھ ترنا آو آو کی مطلب رب ترن رمن بھجن تو پا کے اتر گل کی مطابق ساڈی اکل دے مطابق رب بولے مطلب کی تب واسے جنگ میں کروں گا رب سونا آدھا پھر اپنا کچھ من جائے نا ساڑھے تھر لگنے گے کریما میم جی مرضی چکے مارے اٹا روڑے مارے میو نہیں میں اپنی پرواہ نہیں, نہیں. نہیں کر پر جدو کو تیرے خلاف ہوا میں پورے نہیں چکر ت جدو سرکار بچے پتھر مارے سن تو آپ کی فرما دے سن بولیے ہاؤ ہاڑی ماریا جی میرا خون نہ نکلے نماز رہ جائے گی نماز ر جائے گی ہاڑی ہاڑی پتھر ماریا جی حدر تو ویس کرنی سکار جب رب سونے کی خاطر غیرت کی اپنے واسطے لڑے نہیں مارا نہیں کٹیا نہیں اپنی رب کری آخیا ہی مولا گیرت کی ہوں رب دی غیرت تنہا کوئی لا کے دیکھے تو وہ اس کرنی کے خلاف تھوڑا جہا دل خیال نہ آئے تو پھر ویکے میرے گھر اللہ آبی آبی سونے دل واسطے گیرت نہیں آتی رب بھی ساڈے واسطے غیرت نہیں چیک کرسم کھاو ٹھے خوب جدھر مرضی جاوا خیال نہیں مو اصا تا رکھنا وے جن رب سونے دل سے گیرت ہوے رب روڈی واسطے گیرت ہوے رب اوڈی کی غیرت, غیرت, غیرت, غیرت, غیرت, غیرت رکھدوں جاوا دے پیارے محبوب پتھرا میدان ذات واس ناراض نہیں ہو رہا دعا سو جب سرکار کونڈک میں کافرانے رب نے پا خدیم کی وارت بولے حبی خدا نے بدوا دیتی مولا ان پیٹ انڈ اگ ان قبر اگ ادھر اپنی ذات کا معاملہ سی غیرت نہیں آئی اب رب معاملہ آئی ہبی خدا سرکار نے بدوا دیتی ہے تو غیرت فرمائیے رب وہدہ شریف مولا اپنے حبیب گرب کی ہر سرکار بھی تو نوی سرکار اسلام خدا دانونی سارے کترا نالوں وفر اللہ سونا جنہیں اپنے حبیب کی توہین سزا دے کی سلاح نہیں دتا کے حضور سرکار دیال مبارک بھی توہین بلکہ جنہیں ہزور کے جوڑے مبارک ہو جڑے مبارک نو جڑی چاہیے مرتا دٹا ہو جائے گا جہاں لمبا بالر بن با جائے گا اس واسطے کیوں نے مدنی سرکار جیبارک جو شریف بھی کی ہو رب سونے غیرت جس محبوب نے میری خاطر این غیرت کی اپنے حریف دی غیرت کیوں نہ کرا ہے خوشبہ ملا یہ غیرت ایک بندے دی غیرت بندے دی رب دی خاطر دی, دی خاطر فرض جیڑا اے غیرت نہ رکھے وہ وغیرہ باقی غیرتان کی میں ملتان سفر کر رہا ویگن چ بیٹھا ہوا ویگن چور بھی ڈیلی بیٹھے میں گل کی میوے سب تےغیرت بندہ ہوں جنو اپنے میں نہ ہو بے شا, بے شا, بے شا. بابا وچ بھا سی بابا بیٹھا سل تور پا کے پرجو لال دیکھے آدھا پتر لکھ روپے کی گل مل سا سچا چ وا بے گرت اللہ ہوں جنو اپن کی غیر nee, کاسول آخری درجہ اس گیرت بہترت چھوٹا درجہ بندے دے سامنے رب فرمانی ہوتا لو ہاتھ طاقت کے دوسرے درجے کی زبان تو ضرور بول پہ نہیں ہو سکتا آخری درجے دی غیرت یہ ہوئے کہ منہ لے وی اگ لگ جہ پھر اللہ اس بغیر چک ل اپنے آزاد فسا دے آخو تو اتنے نبی سرکار کی ایک حدیث نی سر موجہ موجام اوسط قبرانی بھی ریس پاک نبی سرکار نے فرمایا اللہ نے وہی فرمائی فرشتے نہیں فلانی بستی پہ عذاب دے دے فرشتہ کردہ یا مولا اس وستی دے اندر پیڑا ایک بندہ رہ جا نوکیاں کردا تینوں یاد کردہ نے فرمایا ایسے باقیا نی چیل یا مولا فرمایا جب میرے خلاف کوئی کم ہوں دیکھتا سی تینوں گا نہیں لگتا اس لیٹ نے کچھ میڈا مار دے نے چک پورا پنڈ گھر کر دال ردر چڑیا ہے دوسرا چلا باغے رب اس دین دی غیرت فرض بڑا فرض توجہ اچھا میں سال دیا تمجاو کی سات بولو بولو بولو یہ دسو تو سا ہو کسی گودام فیکٹری بس دستر مالک حکم کے خلاف मुलाजिम कम करे अगर थानू अग लगती नहीं लगती बोलो बोलो मथे से वक्त भी आग बने खड़ा होना تم میری اگ بڑیا کھڑا ہوں اپنے حکم تیرا پتر تیر ہوئے تیرو خواہش اپنی پوری کیتی شہبت اپنی پوری کیتی نسل آئی بار ترے او چلے خلاف سویرے آک نام آیا ہوں میں اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد اپنے بیٹے کو فارج سارت کرتا سارت ہوں سمجھنی ہوئی اچھا بس میں ٹکڑ پانی بند کر دیتا اس میرے خلاف میری منی نہیں میرا نا فرمان آنکھ نا مان میں نہ فرمانی کا اشتہار لکھ دتا ہے اخبار بس ہوں میں ذمےدار مسائل میں ذمے دار تیلے مارے تو مین گا جرمی قتل کرا دے میں ذمےدار نہیں انو बस जी मेरे मेरा मरिया अच्छा तू अपनी ख्वाहिश पूरी करके जे जरा बच्चा लिया तेरा इना हक ओ बन गया माफा खिलाफ होनामे कट देदार न रवे ہوں بس اچھا کہڑے بنایا بلا